سوال ہے حلالے کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجئے لیکن حضور علیہ السلط و السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے حلالہ کرنے والوں اور کروانے والوں پر لانت فرمائی ہے اب حلالہ بعض بد مذہب اس طرح کی بھی عبارتیں لکھتے ہیں چوکوں پہ سڑکوں پہ بورڈوں پہ کہ حلالہ یا حرامہ معذلہ کہ حلالے کے سامنے لکھتے ہیں حلالہ یا حرامہ حلال کے سامنے یعنی اس کو ایک شرع اصطلاح ہے حضور علیہ السلّۃ نے جو لانت فرمائی ہے جو لعنت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ لانت فرماتا ہے اس کے معنی کیا ہے دیکھیں حلالہ دو طریقے سے ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے پلین پلاننگ ہوئی ہے کہ بھائی ایک جگہ سے طلاق ہوئی پھر کہیں نکاح ہوا خلوت صحیحہ کے ساتھ دخول بھی شرط ہے ہوا معاملہ اس کے بعد وہ طلاق دے پھر دوبارہ پہلے شوہر کے لیے وہ تین طلاق کے اختیار کے ساتھ جائز ہو جاتی ہے ورنہ اگر کسی نے تین طلاق دے دی طلاق مغلظہ جسے کہتے ہیں اس کے نکاح سے نکل گئی اب وہ اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے وہ عورت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے جب تک کہ حلالہ شرعیہ ہمارے علماء بھی جو فرماتے ہیں حلالہ شرعیہ نہ ہو جائے حلالہ شرعیہ سے کیا مراد ہے کہ کہیں اور نکاح ہوا اتفاقی کہیں اور اس کا نسبت ہوئی نکاح ہوا اور جو ہے اس کے بعد اس کی رخصتی بھی ہوئی اور جو اس کے مباشرت کے معاملات ہیں وہ بھی ضروری ہیں اس کے اندر اور اس کے بعد اگر کوئی وہاں نہ بنا معاملہ یا ان کا انتقال ہو گیا دوسرے شوہر کا اس کے بعد وہ پہلے شوہر جس نے پہلے تین طلاق اس کو دے دی تھی طلاق مغل تو اس کے لیے یہ حلال ہو جاتی ہے اب پلاننگ سے حلالہ کرنا یہ حرام ہے یعنی ایسی پلاننگ کرنا کہ جس میں یہ پہلے سے طے ہو ہم آپ کی شادی اس عورت سے کرائیں گے آپ نے جو ہے یہ منفیات کے بعد جو ہے اسے طلاق دینی ہے تو یہ گویا اس اس کی مثل ہو جاتا ہے جیسے مطاح جو وقتی طور کے اوپر جو ہے نکاح کیا جاتا ہے البتہ یہ پلاننگ سے کیے ہوئے حلال سے بھی وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی اگرچہ ایسا کرنا حرام ہے آپ کہتے ہیں کہ بھائی ایسا کرنا اگر حرام ہے تو حلال کیسے ہو جائے گی آدمی کو مارنا حرام ہے قتل کرنا قتل نفس بلا عذر شرعی حرام ہے تو کیسے بندہ نہیں مرے گا بندہ مر جائے گا نا تو پتا چلا کہ ضروری نہیں کہ جو فیل حرام ہو اس کا اثر مفعول پہ واقع نہیں ہوتا مفعول پہ اس کا اثر واقع ضرور ہوتا ہے اور دوسری صورت جو ہے کہ اتفاقی حلالہ ہونا وہ حلالہ بالکل جائز ہے اس میں کوئی کباہت کوئی ممانحات نہیں ہے ایسے حلالے سے بھی اور پہلے شوہر کے لیے جس نے طلاق مغلزہ دے دی ہے وہ عورت حلال ہو جائے گی لعنت جو فرمائی گئی ہے وہ طے شدہ حلالے پر ہے مولہ تعالیٰ عالم